اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم نے فضیلت والے اور گنجاش والے ہیں قرابت والوں اور مسکیو ہیں اور اللہ کی رام ہجرت کرنے والوں کو دائی کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں کیا تم اسے دوست ناؤ رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے